ماف کر دو اللہ نے نے دیا ہے تو حضرت صدیق نے کہا تو میں میں قسم کا دیتا سے یہ ہجری کے بعد پیش آئے چھ ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی زندگی باقی تو بات باقی مما علینا و رحمت اللہ وبرکاتہ واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں دروس سیر نبویہ کے ضمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم چھ ہجری کے واقعات میں پہ پہ پہنچے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور اس عظیم واقعے کے بعد برات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے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 حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا انبیاء علیہ مسلاد تسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو یعنی جیسے وحی میں کوئی شوب نہیں نبی کے خواب میں بھی کوئی شب انبیاء لیہ مسلاد تسلیم کے خواب میں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 اس لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے یعنی وہ تو فاحد ہے جیسے کہ سیدراہیم الخلیل علیہ سلاد والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اب اس ذمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات جائیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں ذکر کیا کہ آپ انی اراف علم کیا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی عزب ہو کہ میں تمہیں ذبے کر رہا ہوں فن ضرماضا ترا اب اس بات پہ آپ غور کریں فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا بنتی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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرما حضور صلی اللہ علیہ ولاحاب وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذل حلیفہ پر جسے آج کل ویر علی کہتے ہیں جو آج کل مشہور جگہ ہے مدین منورہ سے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ اسے ابھی آرے علی کہا جاتا ہے ویر علی کہتے ہیں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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور بھی کات سے آپ نے عمرے کے لیے اسی لیے علمائے کرام کا اتفاق ہے جمہور امہ اربا کا کہ آدمی جب بھی کات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکہ میں داخل نہ ہو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 فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے اس کے بعد بس ختم پھر اس کی حرمت لوٹائی کیا تک بس صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف تو بہرحال چودہ سو صحابہ کے ساتھ سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے روشن ہدایت ہے آپ اس سے ہدایت پکڑیں آپ اس سے سمجھیں کہ حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمائیں سرکاریں تو جہاں کی زوجیں متحرہ تہمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا کیا موقف تھا کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا اور اس میں سیدہ عائشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا سیرت نبوی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں آپ کے سفر سے سفر سیکھیں آپ کے غزبات سے غزبات سیکھیں آپ کے طواف سے طواف سیکھیں آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں آپ کے احمد مبارک سے روشنی حاصل کریں سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے بھی ساتھ رکھا لیکن اس اصلے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلا ہوتا ہے فرمایا ایک دو اونٹوں پہ لاد لو کیونکہ مکے والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ستر بدنات اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ کلادا قلائد کی جمع ہے کیا مانا مانا یہ ہوتا تھا کہ یا تو مسلم اونٹ ہے اس کی سنام ہے یا اس کا سائیڈ ہے اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دے رہی. یوں تھوڑا سا کاٹا یوں کاٹ لگا دی خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے اللہ کے حرم میں مذبح ہونا ہے اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا ابھی یہ تو اللہ کا ہے یا کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہار وار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ حد ہی ہے اور یہ حرم میں ذبے ہونے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ جانور گم ہو جاتا کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعارف نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانوروں کو علامات لگا دی گئی بھئی یہ جانور جو ہیں حدی کے ہیں قربانی کے ہیں اور ذبہ ہونے حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری رکھا جو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آتے گئے کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب میں حضور کی مخالفت کی تھی حضور نے ان کی تعدیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے غزب سرایا بنو سلیم کے خلاف بنو ہزارہ کے خلاف بنو سقیف کے خلاف ان سب کے خلاف جو ہے آپ نے بھیجا کہ ان کو تعدیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکھا کیا ہمارے ساتھ تو اب قریش کو پتا چلا کہ چودہ سو کا لشکر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ سے اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہے اب قریش بھی تیار ہو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑائی ہے چودہ سو آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے اور تیار ہو جائیں انہوں نے بھی اپنا لشکر جو تھا نے جوان جو تھے تیار کر لیے اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے جیسے تنیم سے آپ جاتے ہیں جمون جی سے عثفان سے یہ معروف راستے پرانے دور کے یہی ہے تو حد حرم سے باہر آ گئے چونکہ حرم میں تو کتاب ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے ورنہ جب ہم طالب علم کی حیثیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدین منورہ کا راستہ تو یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ کدے کے راستے میں تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدین منورہ سے تو آپ وسیع تنیم آتے نیچے جانے کی کیا ضرورت سفر لمبا ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج کھڑی کر دی مقابلے کے لیے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو کیونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کہ لمبا راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتا نہیں لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلو مجھے بتاؤ وہ راستہ صحابہ کہتے ہیں تریق انوار شدید بہت مشکل راستہ تھا کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں نا لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے پتھر ہیں پہاڑ ہیں تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہدے کی جانب سے حرم میں داخل ہو کہ مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے ہم ان کے بالکل پیچھے سے حرم ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے جسے آج کل شمسی کہتی جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا چونکہ آگے علامات حرم تو علامات حرم نظر آنے لگ گئی یعنی حضور علیہ وسلم اتنے قریب تو آ حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئے اب حضور پاک اس سے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں اونٹنی نہیں چلتی صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی بھی اب تو ہم حرم کے قریب آ گئے اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہابس ہا اونٹنی کو مت مارو اس کو اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ سفر میں بیٹھ جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے اللہ نے ہمیں روک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلا اتار دیا لیکن حرم سے باہر گو سامنے والا حرم نظر آ رہی ہیں حدود حرم نظر آ رہی ہے لیکن ہیں آدم کے باہر مشرقین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں رضو وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے ہیں تو اب حرم میں ہم کتاب نہیں کر سکتے حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکے والے عجیب ہیں کہ بھئی احرام رام ہوا ہے اللہ کے نبی آئے ہیں چودہ سو ساتھ ہیں ان کو عمرے سے روک دیا انہوں نے یہ سد مسجد الحرام تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے ان نے کہا یہ کیا مطلب اگر حضور عمرے کے لیے آ رہے تھے تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے پھر حرم میں کے باہر کیوں رک گئے جب اکسدی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے ہمیں پتہ نہ لگتا اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو ایک قلعہ دو قلعے کا فاصلہ رہ گیا ہے لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لیے نہیں آئے یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے حضور جنگ کے لیے اب مشقین کو اپنا ایک اور فکر لائق ہو گیا اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ بھی خیمے لگا لیے اور مشقین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود پہ قریبی آنے شہر سے تو وہ بھی نکلائے وہاں ان نے اپنے خیمے لگا دیے انہوں نے بھی اپنی فوج اتار دی لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو چار فرلانگ ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں تحقیق کریں ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کریں کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بدئی لبن ورقا یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا بدئی لبن ورقا آئے آ کے کیمپ میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سلام کیا آ کے ملے اور پوچھا بے قدم تم محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نورید ہم تو عمرے کے لیے آئے اور تمہارا کوئی مقصد خود کا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک دو اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں فرما بدل نہیں خوف من قریش مجھے قریش پر اطمینان تو نہیں ہے جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں جو لوگ عہد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں جو ابھی رضو احذاب میں اتنی فوجیاں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آ گئے ہم جب ان کے اپنے حدود میں آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ غدر کر سکتے ہیں تو ایسا تو نہ ہونا کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کے دشمن پکڑ کے چھری سے ذبے کرتا رہے اس کو چلو کم از کم پھر آدمی اپنا دفاع تو کرے گا خدا ابن ورکا واپس آ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں پیسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے ان نے کہا اچھا نہ تو عقد تن خطن ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو انہوں نے خلیہ ابن اپنے یہ احابیش میں سے تھا احابیش جو ہیں یوں سمجھ لیں یہ جنوج تھے حبش کے لوگ تھے بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی کی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا شعر بھی عربی ہو گئے اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے ان کو احابیش کہا جاتا تھا یہ ہولی ابن القواں جو ہے یہ احابیش کا سردار تھا انہوں نے کہا بھی تم جاؤ پتا کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا مقصد کیا گلس جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا صحابہ نے کہا حضور وہ حضور جو ہے نا احاویش کا سردار وہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے حدی کی قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں بڑی تعظیم کرتے ہیں تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا اتر سامنے کھڑے کر دو اس کو نظر آئیں گے ہم تو مرے کے لیے آئے آئے ملے حضور لما قدم کیوں تشریف لائے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے ہادی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو اس نے کہا ہاں جی میں دیکھ تو واپس آئے واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفارے قریش نے کہ ہاں بتلاؤ بھائی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں آئے لڑائی کے لیے نہیں آئے احرام باندھا ہوا ہے قربانی کے جانور ساتھ ہیں شعار ہیں ان کے گلو میں کلائد ہیں یہ اس طرح لڑنے کے لیے آدمی آتا ہے ان نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا تم تو ایسے بس سرسری سر اندازے لگا کے آ اس نے کہا سنو وکیہ والو میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ تم لویش مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا تمہارے سے یہ کیا ہوا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہو سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے انہوں نے کہا اچھا ٹھنڈے ہو جاؤ یاد ناراض تو نہ ہو ہم تو اپنی ایک بات کر رہے ہیں نا تسلی ہو جائے پکی بات ہو جائے ہم اسی لیے تو تحقیق کر رہے ہیں دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا تم اتنا ناراضگی ہوں اصل کا ناراضگی کی کیا بات ہے میں اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں کار ٹھہرو ناراض نہ ہوں ہم کنڈا مرتن اخرا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہ اس کے بعد انہوں نے اروتبن مسعود الثقفی یہ بہت بڑا سردار تھا بہت بڑا آدمی تھا بنو ثقیف کا سردار اور بنو شکیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور یہ اروت ابن مسعود سقفی ان لوگوں میں ہیں جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروا پہ کیوں نہیں اتارا اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید ابن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا جو بڑے لوگ ہیں جن کے قبائل ہیں جن کے پاس طاقت ہے دولت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا آپ تو یتیم ہیں آپ تو غریب ہیں جس کو قرآن نے کہا کہ لانجی الحاظ القرآن, ولا رجل من القرآن عظیم تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا اس کے پاس گئے قریش انہوں نے کہا کہ تم مہربانی کرو تم سردار ہو تمہارا ایک مقام ہے تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اس نے کہا دیکھو قریشی ہو بات سنو تمہارا دماغ ہے جس کو بھیجتی ہو واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے بھئی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں یہ بات یاد رکھ لو اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی ورنہ کسی اور کو بھیج دو انہوں نے کہا کہ نہیں, نہیں آپ جو بھی کہیں گے اور ابن مسعود الثقفی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی چونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے ان نے کہا حضور پورو آ رہے ہیں لیکن لابسرا ہتھیار پہنے اگر ایک آدمی کا بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو تو مغیرت ابن شعبہ ثقفی یہ بھی ثقفی اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے یہ مسلمان تھے اب وہ احرام میں ہیں بے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے اور وہ تو اپنے مسودی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں ہتھیار بھی موجود ہیں فیصلہ تو ہو نہیں سکتا ہم ان کی بات تو مانتے نہیں اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑانے والی بات ہو لڑانے والی بات اگر تو ان کا خون کھولتا ہے جوش میں آتے ہیں تو پھر یہ لڑنے آئے اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں لڑائی ان کا مقصد وہ آیا حضور سے ملا اور کہا کہ کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمرے کے لیے حضور نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو پھر ہتھیار لے کے تو نہیں آتے اور آپ کا کیا خیال ہے آپ نے کنائش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں ان کے وطن میں آ رہے ہیں ان کے علاقے میں آ رہے ہیں یہ جو چودہ سو آدمی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے یہ تو بھاگ جائیں گے سر میں تو ایک بھی نہیں رکے گا جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسا ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آگیا گیا آپ نے گالیاں دی اس کو سب بہو سب حضرت ابو بکر جیسا آدمی جس نے کبھی کسی کو گالی دی میں آ گئے اور گاللہ کے نبی کو چھوڑ دیاں گے کیا کہہ رہے ہو مشرق ٹھیک میرے اللہ نے کہا کہ مشرق پلیت ہوتا ہے تم پلیت ہو ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے تو اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا حضور نفرما ابو بکر کیا کر رہے ہو ایک بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے کہا, اے رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اس بلّہ آپ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اربت ابن مسعود نے یہ کیا عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احترام اور کبھی استحزان اگر کسی کو چڑانا ہوتا تو اس کی داڑھی میں ہاتھ یوں پکڑتے وہ بات کر ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہے نا ادب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو اور کسی کو اگر چھیڑنا ہو تو پکڑ لیں یار کیا ہے کیا تم تو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے ضرور تھے مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ پہ مارا اسے کہا کہ اللہ اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے بدنی کو اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ ہی خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے زمین پہ کٹا ہو دیکھا منازہ الفضل غلیز سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون نہیں پتا میں کون ہوں کس کے ذات بات کر رہے ہو حضور نے فرمایا اور امار پہچانا نہیں ہے اس کو تو بہادر میں نہیں پہچانا کون نہیں ہے تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہے میں تو ویسے ہی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا میرا کوئی توہین کا مقصد نہیں تھا اتنے مجھے کام کا تلوار مار دی ازور نے فرمایا ہوا ابن عقیق یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے مغیرہ تم ہو تو اس نے کہا کہنے کا اچھا وہ میرا احسان بھول گئے ابھی کال ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے وہ بھی بھول گئے تم اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو میرے احسانات کو بھی تم نے بھلا دیا ہے اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے ایک بارہ تیرہ آدمیوں کے ساتھ مصر گئے مصر میں جو مکوکس تھا اس کو جا کے ملے جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے لیکن سب جو تھے اس تو بڑے احترام سے ملے لیکن یہ اجڑ آدمی تھا اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی بس ایسے دور سے کھڑا ہو گیا خیر اس کے بعد ایک دن دو دن رہے جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایات دیے سب کو لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دی دیتے بدخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینا رہے بھائی اب جب یہ واپس آ تو مغیرہ کہ عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مکوکس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا تو اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں یہ رات کو سو رہے تھے تلوار اٹھائی تیرہ کے تیرہ قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گیا تیرہ آدمی مار دیے بنی مالک اور وہ ہدیا تو ہدیا ان کے جو اور سامان تھے تجارت کے جو ان نے خریدا ہوا تھا وہ سارا سامان بھی اکٹھا کر کے لے گیا ان کے اونٹ بھی بھگا گیا لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا ادھر سے بنو شکیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لڑائی بھی تھی ان کہا مارے تیرا آدمی مار دی ہے کو بات ہے اور یہ بھاگ گیا یہ تو چھپ گیا لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہوں تو جب دونوں کبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے پرانے ان کے سردار تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہروا لا تفنی کو ولا تفنی بنی مالک اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی نا تو دونوں کبیلے برباد ہو گئے کیونکہ دونوں مضبوط کبیلے دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں اور تمہارے سینکڑوں بندے یہ نہیں کہ ابھی لڑکی لڑائی ہوتی رہیں گی دکھا, میں کیا کروں کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے تم سردار ہو بنی مالک کا کیا قصور ہے بھی ان کے تیرہ آدمی مارے گئے سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں لیکن تم دیت ادا کرو اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے انہوں نے کہا کہ چلو اروا سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے تو چلو ہم ماف کرتے ہیں ہم خون بہا لے لیں گے لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے تو تیرے آدمیوں کا عادیت جو تھی یہ عروہ نے ادا کی کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار با رہے اچھا یہ سارا سامان اونٹ اونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا بدی نہیں چیتے حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہنے کا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں اور سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا ام الاسلام فنقبل تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں امل مال, مال فلا یہ جو مال تم نے لیا ہوا ہے یہ تو غداری کا ہے چوری کا ہے یہ نہیں ہم قبول کرتے ہیں یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے کہ حضور اگر اسلام کا حکومت تھی ورنہ اسی مال کے لیے تو میں نے تیرہ بندے مارے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا حقوق البا دے تو میں واپس کرتا ہوں تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا تو اروا نے اس کو وہ بات یاد دلائی اس نے کہا اروا دیکھو بات سنو احسان اپنی جگہ ہے لیکن ہاضا رسول یہ اللہ کا رسول ہے اس کی توہین ہم نہیں بات اس نے کہا چھٹی اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے اروا بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں حضور نے وضو کیا جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل رہے ہیں اگر آپ کا پاؤں دھولا پانی گرا صحابہ منہ پہ مل رہے ہیں جو برتن میں پاؤں پانی بچ گیا اس کو صحابہ لے کے منہ پہ مل رہے ہیں تو اروا دیکھ رہا ہے حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے واپس چلا گیا عرو جب واپس گیا سردار جمع ہو گئے کش کے انہوں نے کہا کہ ہاں وادہ لاؤ تمہاری کیا تحقیق ہے اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ اللہ میں نے کس او کیسر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے میں نے فارس و روم کے بعد کے درباروں کو بھی دیکھا ہے لیکن محمد مدنی کا دربار جیسا دربار میں دیکھا اور ان کے وفاداروں وفادار میں نے نہیں دیکھے جانے جان میں نہیں دیکھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی چودہ سو صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد بدنی پہ حملہ کرو گے کیوں لڑتے ہو سیدھی بات یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ سنو کوئی فیصلہ کرو انہیں نے کہا ٹھیک سوچتے آخر کی معمولی بات تو نہیں ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضورائیں عمرہ کر کے چلے جائیں تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے بہرحال تمہاری رائے ہے ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ان نے اپنا غور کرنا شروع کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برتن میں آپ نے فرمایا ابھی کو کنواں تلاش کرو نہ ہی سکیا اب یار اللہ بیر یا اور کوئی کنویں نہیں ہے ایک کنواں ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خشک پڑا ہے اس میں کچھ نہیں ہے آپ نے دلو نہیں چلو لے جاؤ مجھے اس کنویں پہ حضور اس کنویں پہ تشریف لے آئے اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا اور اس پانی میں آپ نے اپنا لوہا دہن ڈالا اور صحابی سے کہا بھی تم اتر جاؤ اور اسی پکڑ کے اتر گیا فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی کھدائی کرو اس نے تیر کے ساتھ لکڑی کرا خدائی جب خدائی کر لی نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال دوں صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ بھی کا چشمہ بل اسی اصنا میں اضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی ایک آتا ہے چلا جاتا ہے پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے یہ بات تو نہ ہوئی نا بات تو کنارے نہیں لگ رہی آپ نے فرمایا یا عمر حاضر یا رسول اللہ فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو ابو سفیان آخر سردار ہیں یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا حضرت عمر نے عرض کیا کہا یا تھا کہ منا صدقنا آپ کا حکم ہے تو میری تو جان آدے لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے آج چودہ سو سال کے بعد نہیں سن سکتے تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا یعنی چودہ سو سال گزر گئے آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بہت آپ کے ہندوستان میں وہ گزرا ہے نا نور اللہ شوستری نور اللہ شوستری جس کو یہ روافت جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا وہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے ہم تو دور کے لوگ ہیں نور جہاں کا استاد بھی تھا تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تو اس نے ایک شیر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں کیونکہ عمر آپ کی عمر کتنی ہے جی تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا نہیں. اس لیے میں اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھیں اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کرے تو بادشاہ مجرس برخاست کر دیتے تھے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھائی شاستری شیر تم نے کہا ہے اس نے کہا میں نے کہا ہے اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں اب اس ملک کے وہ درا بیکریٹس میرے ساتھ ہیں اب مجھے کون چھیڑ سکتا ہے اب بادشاہ تھوڑا مجھے سزا دے سکتا اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے وہ میری شاگرد ہے اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا نے کہا ہاں جی میں نے شیر لکھا اپنے بادشاہ نے کہا سوچ لو میں تمہیں دس منٹ دیتا ہوں سوچ لوگوں نے کہا جی دس منٹ سوچنا ہو یا دس سال سوچنا ہو میں نے شیر لکھا ہے اور میں عمر سے بک رکھتا ہوں اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے مجلس اس برخاست نہیں کر رہا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو انہوں نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کے بھائی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں تاکہ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کے جان من من جان دادن ایمان نہ دادن کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے نے کہا کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر تو جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا نبی کا صحابی ہو خلیفہ راشد ہو اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انہیں کہا یا اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا کی یہ بھی گئی مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور ان کو پتہ نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا اڑاؤ کرتے ان کی وہ ابھی موجود نہیں ہیں وہاں حضور نے فرمایا عمر پھر رہا تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے حضرت عثمان کو بھیجیں حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ اس نے کہا حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے ابو سفیان نے استقبال کیا اب ملا بٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا تم جب چاہو ان کرو لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے موت ہے نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کر میں کیسے عمرہ کروں میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کروں لوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو ہم پھر مشورہ کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں چونکہ ہمارے جوان بھی دجوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ بھائی اللہ کے نبی آئے عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں یا تو ہمیں پہلے ایزن بھیجتے اطلاع بھیجتے عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے آ جاؤ ہمیں سوچ رہے ہیں اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد کو تلا عثمان حضرت عثمان شہید حضور نے فرمایا با آبا نہیں اللہ اللہ صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو گے اب کوئی میدان سے نہیں نکلے اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے بس جو اللہ کو منظور ہے وہ درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بت کر رہے ہیں یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے عید اللہ کام کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بعد کر رہے تھے ایک صحابی کہ ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ تھے اور اس اللہ کا ہاتھ. یہ وہ منظر تھا اور حضور باغ نے آ میں فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور یہ عجیب منظر ہے بےت کا یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے تو تم گواہ ہو جاؤ یدی و ید عثمان یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے انا ان عثمان میں عثمان کی طرف سے بےت کرتا ہوں وفا کی سب صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کہہ کہ حیران رہ گئے اور کیا لگے ایسر النبی خیر من ایواننا خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر رہے عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا دی اتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے انہوں نے کہا حضور مجھے ان نے قتل نہیں کیا مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہیں غور کر رہے ہیں مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ چودہ سو بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں اگر چودہ سو آدمی جو جم جائے میدان میں تو لو ہمارا چودہ سو نہ مار سکے سات سو ہی مار دے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا اس لیے بہتر رہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلو کا تم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو اس نے سہیل ابن امر کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور حضور سے سلو سہیل ابن امر جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن امر آ رہے ہیں یہ بھی مسلمان بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا تو حضور نے فرمایا سہ حل اللہ ابرکم سہیل آ رہا ہے نا معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے سال سے ہے لا گئے بیٹھے حضور کے ساتھ انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں کیا سلو ان نے کہا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو تین دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں عمرہ کریں ہتھیار نہیں ہوں گے علم سے صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا چونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے ان نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی اماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی کھلی نہیں ٹھیک ہے دوسری شرط کیا ہے اتنے کا ادور دوسری شرط یہ ہے کہ دس سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے دس سال کے لیے آپ کی ہماری سلاح نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے. تو تیسری شبدہ ادور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حریف بننا چاہے اس کی مرضی جو ہمارا حریف بننا چاہے اس کی مرضی. یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ انہوں نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا اسٹنے کا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکے آ جائے آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے ساری باتیں جب ہو گئی اب نے فرمائٹ مجھے ساری باتیں قبول آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور, اور معاہدہ لکھو ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل اپنے امر کا بیٹا تھا جو سہیل اصولوں کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس, اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدی نے کہیں بھاگ نہ جائے اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتے داروں سے مل ملا کے اسی تنجیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر یا خون ابو جندل ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا مسلمان ہمارا ایک آ گیا اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یار سول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا حضرت عمر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں لکھی ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں و نامہ لکھا ہی نہیں گیا پھر کہن کے دستخط بھی نہیں ہوئے تو اب ہم کیوں عمل کریں حضور نے فرمایا یکفی کا کلمہ امر عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا حضور کا چپ کر گیا سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں پھر واپس آ کے سلو لکھوں گا حضور نے فرمایا ابو جن دل واپس چل جاؤں نے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں یا حضور نے پھر میں چلا اللہ جال مخرجات اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر اور اسی زنجیروں کی عالت میں اسوائل نے کہا کہ ابو بوجندر سے کہ چلو ابو ابوجندر کو لے کے چلے حضرت عمر جناب ایسا ابو ابوجندر کے قریب گئے اس نے کہا ابو جندل ان گیا کہ مشرقین پلیت ہوتے ہیں ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں مارو اس کو اڑا دو تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا تم تو پابند نہیں تم تو کہتی ہو ان کے پاس معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا جو یہاں موجود تھے انہوں نے معاہدہ کیا تم تو معاہدے میں شمل شریک نہیں ہو تم تو خود کہتی ہو تم کون سے معاہدے کے پابند ہو ایسا ایسا عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے اس کہا یہ الگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے کافر ہے موڑا ہو اس کو لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی ہن اعلیٰ ابھی اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب وہ <سؤال> لے کے چلا گیا اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا ابو جندل کو وہیں چھوڑا واپس حضور آ نے فرمایا علی لکھو حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ گلایا رحمان رحیم ہم تو نہیں جانتے رحمٰن رحیم کیا نہ لکھے آپ لکھیں بھائی عیسوی کا اللہ حضور نے کہا لکھ حضرت لکھ چلو بھئی رحمان بھی اسی کا نام اللہ اسی کا اور حضرت یعنی اللہ یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے حضور کی طرف سے اور سہیل ابن امر کی طرف سے سہیل نے کہا یار اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ نہیں اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا یعنی میرے خیال میں آپ کا بار ٹلا بھی اتنی اچھی کرا سک نہیں کر سکتا اتنے سمجھدار تھے وہ کریش اس دور میں انہیں کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو میں محمد رسول اللہ اور نیچے ہم دستخط دیں تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا ہم تو نہیں مانتے آپ لکھیں میں محمد ابنی عبداللہ ہم تو محمد ابنی آبد اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو میں نے کہا حضور اللہ میں نہیں کاٹ سکتا آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں رسول اللہ کا لکھ کے کاٹ دوں ادور نے ام ہو یا علی اللہ رسول خدا کی کسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا حضور نے میں ادھر لے حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا نکا لکھو, لکھو محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں جب معاہدہ لکھ لیا گیا معاہدہ طے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ جانور ذبے کر دو سر ڈالو صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور غصے میں آئے بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بیوی بی کے کہا کہ کیا بات ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر اڈاؤ جانور ذبے کرو اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی فرمانی اور اللہ کا قدم نہ جائے بی بی ام سلما نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان آپ کی تعمل نہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہ آ جائے گا چلو تمہرا کرو آپ سب سے پہلے اپنا جانور کریں اپنے سر پہ اس طرح دیکھیں صحابہ کیا کرتے حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا اپنے جانور کو ذبے کیا صحابہ دوڑ پڑے کہا جی بات ختم اب تو امید ختم ہوگی جب حضور نے ایران کھول دیا تو اب ہم کون سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی انا فتح فتح یہ آیت مبارک نازل ہوئی حضور نے حضرت عمر کو بلایا پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی تم نے کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں حضور نے کہا نہیں مکہ بھی فتح ہوگا یہ صلح حدیبیہ کو فتح کرار دیا گیا وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا سائر ہے جادوگر ہے نوز باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے سلو کرنے کے لیے اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے اللہ کے نبی نے فرمایا انا فتح نال فتح زندگی باقی انشاءاللہ اللہ تو بات باقی وباریناغ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں